كأمه هابية وما أضغى كما هي نار حامية القارية كرخدان والي من القارية كاية كرخدان والي وما حضرات من القارية ورأكاد نكاية كرخدان والي يوم يقول الناس كالفراش المنفوس هو قيامت ہے جسين هو جنجل وفكر وقتنجو كتر وتقول الجبال اور جس دن وزن کے پاس دن کی عمر کی طرح تو امام کا قلت اور جس کے وزن بھاری ہوئے گئے فون پھر عمشہ دن آ گیا بس وہ پسندیدہ دن کی ہو گیا وہ امانہ محبت منگواتی جس کے وزن ہلکے ہوئے گئے فاؤن منگو آ گیا اس ہے اور میں اکرا اور آپ کیا کیا ہے بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم اعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم فافتح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثناء کے بعد ہم آج کے حالات میں جس دور سے گزر چکے ہیں اور گزر رہے ہیں وہ بالکل وعدے کہ کفر اور اسلام کی ٹکر ہے اور اللہ رب العزت کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہم سب اہل ایمان ایک دوسرے کے ساتھی بنیں ایک دوسرے کے غم گسار بنے ہمارا دشمن اور ہمارا دوست ایک باہم انسانی آویزش ہونے کے باوجود کوئی اختلافات ہونے کے باوجود کفر کے لیے ہمسی سا پلائی دیوار میں چند آیات ہیں مختصر بالکل سورہ توبہ سے بہت ہی جامع بیان ہے منافقین کا اور مبمنین کا کیونکہ کافروں کی ایک قسم منافقوں کی شکل میں جو کہ حقیقت کفار ہیں اور ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے ہیں اور ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں اور انہیں قانونی طور پر حکمت مسلم کی حیثیت حاصل ہے مگر ان دلزہ یہ بدترین کافر ہیں یہ اہل ایمان کا امتحان ہے کہ ان کے اندر یہ ہمیشہ موجود ہوتے اور اپنی سازشوں میں مبتلا رہتے ان کی سازشوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ وہ یہ کہ اہل ایمان ایمان کی بنیاد پر جستے واحد بنے اور اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں کہ ان کے اندر گھسنے کی جگہ باقی نہ رہے اللہ رب العزت سورہ توبہ میں اس گروہ کے بارے میں فرماتا ہے جو گروہ قیامت سے پہلے بہت بڑھ جانے والا ہے حتیٰ کہ لوگ دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے ایک منافقین کا ایک ایمان والوں کا اہل ایمان میں جن سے نفاق نہ رہے گا اور اہل نفاق میں جن سے ایمان نہ رہے گا اور اسی طرح سے اور بھی احادیث آتی ہیں کہ لوگ دو دروں پر ہوں گے یہ فتن ہیں بہت سے ازمائشیں ہیں تکلیفیں ہیں اللہ کے راستے میں یہ فتن جو دل قبول کرے گا اس میں کالا نشان پڑے گا یہاں تک کہ دل اوندھے برتن کی طرح سیاہ ہو جائیں گے اور جو دل قبول نہیں کرے گا سنت کے ساتھ چمٹا رہے گا اس میں ایک سیاہ کی بجائے سفید نشان ابھرے گا یہاں تک کہ دل سنگ مرمر کی طرح سفید ہو جائیں گے اللہ ہمیں ان میں سے کرے آمین, آمین, آمین تو فرمایا یہ ستاسٹھ نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی جو کہ آپ کو پتا ہے جہاد پر نکال دیا جائے تو شاید قرآن کو ماننے والے ہم سے نہ لڑے المنافقون والمنافقات منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے میں سے صفاتی طور پر یہ ایک جتھا ہے بے شک علاقائی طور پر نسلی طور پر افرادی طور پر یہ علیحدہ علیحدہ ہو مگر ان کی طبیعت اور ان کا مشن ایک ہی ہے یا مرون بالمنکر من یا منکر کا حکم دیتے ہیں عنعروف معروف سے روکتے ہیں ان کی تمام تر کوشش یہی ہوتی ہیں کہ اہل ایمان کو ایمان لا کر ایمان کی نمائندگی کرتے ہوئے بدنام کیا جائے کیا ہم ایمان لائیں کما من صفہ جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں یہ ہمیشہ اہل ایمان کے بارے میں اسی قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں جس سے ان کا تشخص خراب ہو جائے لوگ ان کے ساتھ چلنے والے اکھڑ جائیں تو یہ ان کا کام ہے کہ یہ مرون بالمنکر منکر کا حکم دیتے ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں اور سب سے بڑا منکر شرک نہ معروف اور معروف سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بند کر لیتے ہیں بخل یہ ان کی خاص نشانی ہے اور اسی سورہ المنافقون میں اللہ رب العزت نے منافقوں پر مِن مَا مِن قَبْلِ مِن خرچ کر لو جان اور مات اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو خرچ کر جیسے ایک عالم کے لیے جو حق کو جانتا ہے اور حق کی گواہی اس کے سینے کے اندر محفوظ ہے سب سے بڑا اس کا کا اللہ کے راستے میں خرج کرنے کا معاملہ یہی ہے کہ وہ اپنے علم کو لوگوں تک پھیلائے جس پر کوئی بھی قیمت جو ہے نہیں اٹھتی السلام سوائے اس کے کہ سوا اور اللہ کے راستے میں ہر قربانی کے لیے تیاری یہ من کر دیتے میں ہاؤں نہ معروف سے منع کرتے ظاہر ہے کہ اگر کھلے عام یہ شرک کا حکم دینے لگے اور کھلے عام یہ سے منع کرے تو پھر منافق تو نہ رہیں گے پھر تو کفار ہو جائیں گے یہ دولے لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دو قسم کے عمل رکھتے ہیں اور منافق وہی ہوتا ہے جسے ہمیشہ دوگلا پن اختیار کرنے میں ایک مہارت حاصل ہو اور یہ اپنی تمام مقل اور توانائی اسی میں استعمال کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بھی گسے اور دوسروں سے بھی تعلق نہ ٹوٹے یا منافق کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اگر اسے مصیبت آئے تو پھر ان کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے اگر اللہ کے راستے میں ملے تو پھر دوڑا ہوا آتا ہے وَأِي اگر ان کے لیے ہو حق الحق یعنی حصہ ان کا بنتا ہوں یا تو انہیں مظاہرین تو پھر گردن جکائے تاب ہو کر اس نام کو چومنے کے لیے آگے بڑھیں گے کہ اس میں سے مل رہا ہے اور اگر ان کو حصہ نہ ملے تو پھر یہ بھاگ جائیں گے پھر یہ اعراز کریں گے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ منافقین جو ہیں یقولون بل بب رسول یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان رسول پر بھی ہم نے آزاد کی اور حال یہ ہے کہ فريق منهم پھر ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ اس سے پہلو نہیں کرتا پیٹ پھیرتا فرین باجی داد ایمان لانے کے بعد اللہ فرماتا بولا یہ مبمن نہیں ہے اس وقت آیت کے الفاظ میرے منہ پر نہیں آ رہے و با اولا یہ ایمان لائے ہی نہیں اگر ایمان لائے ہوتے تو یہ نہ کرتے اور یہ کس وقت کرتے جس وقت اسلام کے اندر انہیں نقصان نظر آئے تو اللہ فرماتا ہے قلوب ہی مرد یا ان کے دلوں میں مرض ہے امیر قابو یا شک میں ہے خاتون یا ڈرتے ہیں یخیف اللہ کہ اللہ اللہ کا رسول ظلم کرے گا ان کے ساتھ اسلام پر مطمئن نہیں ہے اسلام جہاں تک میٹھا ہے دوڑے چلے آتے ہیں جس وقت اسلام سے ان کو اختلاف ہوتا ہے ان کا تقبر آڑے آتا ہے ان کی لالچ تو پھر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ اس اعتبار سے منکر کا حکم دینے والے ہیں شرک کا تمام باقی برائی ہے جو شرک کے اندر شامل ہے چھوٹی سے چھوٹی برائی جو ہے یہ مرتی تب ہی ہے جب توحید خالص ہو جائے جب انسان کو اللہ کا یقین اللہ کا تعارف حاصل ہو اللہ سے محبت ہو اللہ کی تعظیم ہو اس کے اخلاقیات خود بخود درست ہوتے ہیں جس کے اخلاقیات درست نہ ہو اور توحید کے بلند بانگ دعوے کرتا ہو تو یہ شخص اگر منافق نہیں تو خارجیز کیونکہ اس میں اللہ کی تعظیم اور اللہ کی محبت نہیں ہے اللہ کی تعظیم اور اللہ کی محبت کردار کو چمکاتی ہے اور انسان ایک صحیح انسان بنتا ہے مسلمانوں سے محبت کرنے والا ان کے لیے بچ جانے والا تو فرمایا کہ ان کی کوششیں اور ان کی کاوشیں وہ حق سے منع کرنے اور منکر کا حکم دینے پر منتج ہوتی ہیں اصل ان کا کام یہی ہے کہ حق کے راستے میں روڑے اٹکائیں اور منکر کے لیے راستے صاف کریں اور پھر یہ بقیر لوگ ہیں یادون یہ یا اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے اس واسطے کہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے اگر یقین ہو تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں ان کے سینے کے اندر کفر ہے اور ان کے عمل کے اندر ایمان ہے یہ نفاق اکبر کی بات ہے بے شک عملی نفاق سے آدمی کافر نہیں ہوتا اور وہ مسلمانوں کے اندر تو بہرحال کسی نہ کسی درجے آ جاتا ہے اور اس سے آدمی بچنا چاہے تو بس پہ ہم کوشش کرے اللہ جس کو بچائے وہی بچتا ہے کیونکہ حسن دفری کا قول ہے رحی اللہ کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں نفاق نہیں ہے یہی نفاق کی علامت ہے کیونکہ ابن ابی مولکا کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ میں نے تیس صحابہ دیکھے یا تیس صحابہ کو ملا اور تیس صحابہ کو سنا ان میں سے ہر شخص کو میں نے اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے ہوئے پایا کیا ہم ڈرتے ہیں تو یہ نشانیاں جو اللہ بیان فرماتا ہے ان سے کوسوں دور رہنا چاہیے ہمیں جو حکم دیا گیا وہ آگے آ رہا ہے اللہ انہوں نے اللہ اللہ اللہ اللہ ان کی مدد نہیں کرتا اللہ کو کو یعنی ان کوئی رہنمائی کا سامان پیدا نہیں کرتا کیونکہ یہ اللہ کو پہچاننے کے بعد بھولے کبھی یہ اس لیے کہ یہ ایمان لائے تھے پھر انہوں نے کفر کیا. ایمان لانے کے بعد, نعمت کے, مل جانے کے بعد پھر بھی کفر کیا فتبع اب اللہ نے ان کے دلوں پر موت کر دی تو اب انہیں کوئی سمجھ نہیں. کو سمجھ سمجھنا چاہیں بھی تو نہیں سمجھتے تو اللہ تعالیٰ ایسا کسی کو نہ کرے آمین اللہ کو کبھی نہ رہی کہ کبھی سامنے پیش ہونا آپ دیکھیں گے بڑھا ہے خوبصورت ہے اور دنیا کا مال اتنا اکٹھا کر لیا کہ اس سے زیادہ مال کم لوگوں کے پاس ابھی بھی وہ مال کے پیچھے دوڑ رہا ہے ابھی بھی وہ عیاشیوں کی فکر میں ہے ابھی بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا اور اللہ کے نیک بندوں کے راستے میں ہر قسم کی تکلیف جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیا اسے یقین نہیں کہ یہ مرے گا یقین ہے اگر پوچھے تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں نہ مرنے کی مگر یہ اللہ کا عذاب ہے اللہ نے کہ آگے کیا ہوگا حالانکہ اگر یہ سوچ ہی لے کہ اگر آگے کچھ ہونا ہوا تو میرا کیا بنے گا تو شاید اس کے لیے کوئی دروازہ کھل جائے مگر اللہ کی طرف سے جب یہ مہر ہوتی ہے تو پھر انسان ہٹکتا ہی رہتا ہے فرمایا کہ اللہ کو انہوں نے بے پرواہ نہیں ہوتا اللہ جمے رہے وہ کبھی کسی کو کفر پر راضی نہیں لا یار کفر اللہ اپنے بندے کے لیے یہ راضی نہیں کہ کفر کرے ہاں اس کی مشیت مشیت اور رضا یہ دونوں میں فرق مشیت یہ ہے کہ وہی کام ہوتا ہے جو اللہ ہونے دے اللہ کا نہ ہونے دے تو کوئی دنیا میں کفر بھی نہیں کر سکتا کوئی کسی قسم کا غلط کام نہیں کر سکتا جو کام بھی ہوتا ہے اللہ ہونے دے تو ہوگا یہ معیت ہے اور رضا یہ ہے کہ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ لوگ اس کی نافرمانی کرے اور جہنم میں جائے مگر اللہ اس وقت بھلا دیتا ہے جس وقت کوئی اللہ کو بھول جائے یہ مقابلہ تن ہے ابتدا نہیں ہے اکبر بننے میں کچھ دیر نہیں لگاتا اگر انسان فکر نہ کرے یہ ایمان ہماری سب سے قیمتی نعمت ہے اس دنیا میں جو عقل کے ساتھ ہم نے کمائی ہے اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت بھی سوچ اور سمجھ کے ساتھ تدبر اور تفکر کے ساتھ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی و اور یاد دہانی مومنوں کے لیے بس اس قرآن کو جتنا پڑھیں گے جتنا سمجھیں گے راستے کھلتے چلے جائیں گے دل کو سبات حاصل ہوگا تو فرمایا وا منافک اللہ نے ایسے منافق مردوں اور عورتوں سے وعدہ کیا ولقفار کیونکہ یہ اصلاً کفار ہیں نار جہنم جہنم کیا خالدین جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ہی ہم یہی ان کے لیے کافی ہے یعنی ان کا علاج یہی ہے یہی ان کے اس کفر بدل ہے اللہ نے ان پر لعنت کی لعنت اللہ کی رحمت سے دور کیا جانا ہے دنیا میں بھی لعنت ہو گئی جب نفاق پر جم گئے اور آخرت میں بھی اللہ کبھی رحمت کی نگاہ سے ان کو نہیں دیکھے گا و لہم اذاب اور ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو قائم رہے گا ان پر اللہ رب العزت ہمیں ان میں سے نہ کرے آمین تو منافق وہی شخص ہوتا ہے جو دین کے اندر سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا اسی لیے قبر میں جب سوال ہوگا منافق کو کہ تیرا دین کیا اور اللہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تو یہ کوئی جواب نہ دے سکے گا حالانکہ دنیا میں یہ کلمہ طیبہ پڑھتا تھا لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا اور لوگ جو ہیں اس کے یار اس کے دوست وہ اس قلمے کو بہانہ بناتے تھے اور اس کے ٹکر اس کے کے کی بنیاد پر اس کے سب کے واری جاتے تھے اور اہل ایمان کو اس کی مخالفت سے روکتے تھے جبکہ اس کا نفاذ کھلا ہوا آج یہ جواب نہ دے سکے گا مادینوں کا کوئی جواب نہیں ہوگا ربو کا جواب نہ دے سکے گا حالانکہ دنیا میں جانتا تھا اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے پوچھا جائے گا جواب نہ دے سکے گا کیا جواب ہوگا ہا ہا لا ادری بس میں نہیں جانتا ہا ہا لا ادری میں نے تو وہی کہا جو لوگ کہتے تھے آج اللہ رب العزت نے اس پر بالکل اس کی عقل کو ختم کر دیا اب یہ جواب دینے کے قابل نہیں کیونکہ سوچ سمجھ کے ایمان نہیں رہا تھا تو ہم جب تک سوچتے سمجھتے رہیں گے مومن رہیں گے ہم سمجھے کہ اب ہم نے سوچ سمجھ کر ایمان کو قبول کر لیا اب مزید سوچ سمجھ کی ضرورت نہیں ہرگز غلط تدبر و تفکر قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھنا اسی لیے کیا حکمر نبی علی صلاح کا قرآن کو پڑھو جب تک دل اختلاف نہ کرے دل اختلاف کرے اٹھ جاؤ جب قرآن کے ساتھ تمہیں دل جمیسو تو قرآن کا ادب یہ ہے کیا بکس جاؤ اس وقت کا انتظار کرو اپنے گناہوں سے معافی مانگو سجد ریز ہو جاؤ کہ قرآن کے لیے دل پھر کھل جائے یہ قرآن کا ادب ہے اور یہ قرآن اسی کو فائدہ دیتا ہے من الم وہ شہید جو کان لگائے اور دل کو گواہ کر کے سنے ورنہ قرآن فائدہ نہیں دیتا قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جسے ایک عام کتاب کی طرح معذنڈہ اللہ و فرا پڑھا جائے یہ تو شہن شاہ کا حکم نامہ ہے کوئی اسے مانتا ہے تو اپنا بھلا کرتا ہے نہیں مانتا تو اللہ کو کچھ نہیں بگاڑتا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے سارے کے سارے کفار ہو جائے وہ الحمید ہے الغنی ہے اب اہل ایمان کی صفات سن لیجیے اس کے مقابلے میں ورن اور ایمان لانے والے غل ابینات ایمان لانے والی عورتیں اولیا اوبات یہ ایک دوسرے کے مددگار ایک دوسرے کے غم گسا ایک دوسرے کے ساتھی ایک دوسرے کا جتھا ہے یہ دشمنی اور دوستی میں ایک ہے یعنی ان کے دشمن بھی ایک ان کے دوست بھی ایک یہ سارے کے سارے اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جماعت ہیں کہ بے شک ان کے ملک کلیحدہ ہوں ان کی نسلیں کچھ بھی ہوں یہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ ہوں یہ اسی راستے پر ہیں کہ جب ایک دوسرے سے ملے گے ایک دوسرے دوسرے سے گے گے کی مدد ہوں گے. اور دنیا بھر میں اہل ایمان اس وقت الحمدللہ مرکزیت کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ کفار جو ہیں وہ اپنے کفر میں بالکل واضح ہو گئے اور اہل ایمان اپنے ایمان میں دن رات واضح ہونے کے لیے الحمدللہ للہ لپک رہے ہیں اور لوگ کمائیاں کمائی اور, چھٹ چھٹ اور سوکھ سکتا ہے ان کے نفاق کو آج منافقین کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ کہیں یہ لوگ کسی طرح سے ختم ہو جائے تاکہ دنیا میں امن قائم ہو جائے یا یہ جیت جائے جلدی ہو جو ہونا کیوں نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت تو صبر کا امتحان لیتا ہے یہ تو اس کی نہ بدلنے والی سنت ہے بَعْدُهُمْ پہلی نشانی اہلِ ایمان ہونے کی اگر ہم ایماندار ہیں ایمان میں داخل ہونے کے بعد مسلمانوں کی دوستی اور کفار سے دشمنی منافقین کے جتھے میں نہ ہونا ہے. اگر یہ صفات ہم نے کمزور ہے تو ایمان اتنے ہی کمزور ہیں جتنی یہ صفات اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے ہمیں زیادہ سے زیادہ آتا فرمائی ہے یقینا ہم مومن ہیں جو ایمان کو پہچانتا ہے اور کفر کو پہچانتا ہے نفاق کو پہچانتا ہے وہی وہ منافق کو کافر کو اور ممن کو پہچانے کا اور اس پہچان کا مقصد کیا ہے جب جرتھا نہیں بننا ہر جگہ اللہ جمع کے سیگھے استعمال کرتا ہے اللہ یا ایوہ اللہ آمنو اہل ایمان کو سب کے سب اہل ایمان کو مجموعاً اللہ تعالیٰ پکارتا ہے سب مل کر اگر ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے تو ایمان کے راستوں پر چل سکیں گے کیونکہ اللہ کے بہت سے احکامات جماعت کے لیے اور بہت سے احکامات فرد کے لیے جماعت کے احکامات بہت زیادہ ہیں اور اسی کے ساتھ اللہ تعالی کے دین پر کما حق ہو عمل ہو سکتا ہے اگر جماعت مضبوط نہیں ہے حتیٰ کہ ان رات کے زمانوں میں استداعت کے زمانوں میں جس طرح ہم تعوت کی چھتری کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور زبردست ہمارے اوپر درد ہے اور انتہائی خوفناک شکنجہ چڑھایا گیا ہمیں آج بھی اگر ہم زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کثرت کے اندر اہل ایمان کی قوت رکھی دلیری حق پر عمل کرنے پر اللہ رب العزت ایک دوسرے سے تائید نصیب کرتا اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے اللہ نے اپنی نصرت کے ساتھ تیری تائید کی اور مطمنین کے ساتھ اکیلا انسان کسی کام کرے سب سے پہلا فریضہ توحید کو سنت کو کفر کو اور ایمان کو اور نفاق کو سمجھنے کے بعد اہل ایمان کے ساتھ جتھا بننا گیا اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر آئماں نے یہی کہا کہ اگر ایک ایماندار میں نفاق کی باتیں بھی ہیں اس میں نافرمانیاں بھی ہے اور ایمان بھی ہے تو جس قدر ایمان ہے اس کی محبت جو ہے فرض ہے ان پر اور جس قدر اس میں کفر و فسق ہے یا اس کی کفر تو ایسا نہیں ہوگا کہ اسے کافر کر دے کفر سے ملتی جلتی بعض فصلتیں اور نفاق سے ملتی جلتی فصلیں اسی قدر اس سے دور رہنا اور جو مومن جتنا خالص ہے اتنا دوستی کو مستحق ہے تو یہ ہے ان کی پہلی نشانی کیا ہم میں یہ موجود ہے کہ ہماری دوستیاں ہماری جتھے بندی وہ اپنی, کی بنیاد پر اپنی پسند کی بنیاد پر پائی جاتی ہے ہمارے اندر میں کیا انہوں نے سہیلیاں اہل ایمان سے لی کیا ان کا دل انہی سے بھیگ جاتا ہے یا وہ اپنی برادری کے ساتھ اور اپنی من پسند جو دنیا ہے اس کے ساتھ ابھی تک مست ہے میں رشتے کرنے کی طرف ان کی طبیعت مائل ہے انہی کے ساتھ محبتیں اور ایک نشانی تکبر بھی ہے تو انہیں دیکھے گا کہ وہ جو ہیں یسون رک جاتے ہیں وہم متکبر ہیں جب نبی علیہ السلاط اسلام ان کو کہتے ہیں آؤ معافی مانگ لو اسلام میں داخل ہو جاؤ تو تکبر آڑے آتا ہے اپنے چہروں کو جو ہے وہ سخت کرتے ہوئے بالکل اس چیز سے بے پرواہ ہوتے ہوئے پلٹ جاتے ہیں اور تقبر کرتے ہیں کیونکہ دنیا ساری کہے گی کہ ہم نے غلطی کی اب بہت بہت بڑے علامے اور میں بات سمجھ آ چکی ہوتی ہے صرف اس وجہ سے اپنے پر ڈٹے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اسی طرح سے میں یہی عرض کر رہا تھا کہ خاص طور عورتوں میں یہ چیز جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کیجیے اپنی عورتوں میں کہ وہ دنیا کے سٹیٹس اور برادری اور سب چیزوں سے بالا بالاکار ہو کر اپنی سہیلیاں اہل ایمان میں سے تلاش کرے ہم ایک جتھا نظر آئے جیسے ہی ہم ایک جتھا نظر آتے اور ان لوگوں پر اللہ گوپ ڈال دیتا ہے اہل ایمان کا بشرطے کہ وہ ایمان کی شرط کو پورا کرے پہلی شرط یہی ہے باد اول باغ اللہ یہ بھی فقبات باد یہ ایک دوسرے میں سے ہے تمام کاموں میں وہ, وہ ادھم مچائیں جو دیکھنے کے قابل جیسے ابن اللہ فرماتے حکم محمد اسلام کے اس وقت قطمۃسلام صرف جو ہے مثر کے لوگ اور شام کے لوگ ہیں اگر یہ تاتاریوں کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو اور دوسرے دشمنوں یہود نصارہ کے مقابلے میں اور قتال کو چھوڑ دے تو مسلمانوں کی حالت پوری دنیا میں قابل دید ہوگی وہ اللہ یہ مٹھی بر اپنی جان اپنے مال اور اپنی ہر چیز کو قربان کرنے والے راستے سے ہٹ گئے پھر دیکھیے کہ یہ کرتے کیا یہ ان کو بھی نہ چھوڑیں گے جو آج ان کی خوشامد کرتے ہوئے وزیروں اور امیروں کی حیثیت میں قائم ہیں بلکہ ایک رسالہ لکھتا کلیمت الحق والامانہ اس طرح کر کے رسالہ سروری سرور کا میں کل ہی اسے پڑھ رہا تھا اس میں انہوں نے ایجنٹوں کی ایجنٹ مولویوں کی زندگی جو ہے وہ بیان کیا چار چھ مثالیں دی ہیں کہ ان شخصوں نے اتنی اتنی خوشامت کی حکام کی کہ ایک نے تو مصر کے کے حاکم لیے یہ کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں ہو تو تجھے اس مقام پر فائز کر دوں کہ جہاں سوال کرنے والا تجھے کوئی نہ ہو اور اس کو بھی دلیل کیا انہوں نے آخری عمر میں یہ سب انہی کے ہاتھوں ذلیل ہوئے اور اگر یہ مٹھی بر جن کو ختم کرنے کے لیے وہ ان کی خوشامت کو بھی بڑے بوجھ دل سے قبول کرتے ہیں اس لیے کہ انہیں تو کسی اعتبار سے شراب نہ پینا داڑھی رکھنا نماز پڑھنا کیونکہ کم از کم یہ جو علماء کی شکل میں ایجنٹی کرتے ہیں یہ داڑھی تو نہیں منڈاتے شراب تو نہیں پیتے بدکاری تو نہیں کرتے ان میں پھر بھی اسلام کے بہت سے فسائل باقی رہتے انہیں یہ بھی چکتے ہیں وہ ہر طرح کی آزادی چاہتے ہیں مگر اس وقت وہ مجبور ہیں یہ ان کی ضرورت بنے ہوئے ہیں جو بھی ہے میں کسی کا نام نہیں لیتا اور کسی کو نشانہ نہیں بناتا اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے یا آمین. آمین. آمین. آمین. آمین. آمین. بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہیں سب سے بڑی نیکی توحید باری باد کی طرف بلانا اور اس پر عمل پیرا ہونا المنکر اور منکر سے منع کرتے ہیں اور سب سے بڑا منکر شرک اکبر اور اس کے بعد تمام منکرات فریانی فحاشی چوری بدماشی سود جو بھی اس میں آ جائے وہ سب آ جاتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ سلادوں نہ نماز کو قائم کرتے ہیں قائم نہیں ہو سکتی جب تک جماعت نہ بنے ہم نماز پڑھی تو جا سکتی ہے اکیلے اکیلے نماز کا قائم کرنا جماعت کے ساتھ اس کے اوقات میں مساجد کو آباد کرنا جو اللہ کے رسول ہمیں مراکز دے کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وبیبا امی یہ ہمارے مراکز ہیں ان کو آباد کرنا اور یاد رکھیے جو مسجد سے جڑا رہا وہ پار ہے انشاءاللہ اور جو شخص مسجد سے ٹوٹ گیا وہ گیک اس کو بھیڑیا لے جائے گا وہ یقینیم ادات وہ زکأ اور زکوٰۃ اپنے مالوں میں سے ادا کرتے وہی راہ و رسولہ اور پھر فرمایا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عطاعت کرتے اس کے بعد بھی جو اطاط کا بیان ہے اس کا مطلب ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جس کو ان کی نماز منور نہ کرے جن کو ان کی زکوٰۃ کی صفت جو ہے وہ نہ پہنچے فروخت سے کبھی غافل نہیں کرتے وہ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیتے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کی یاد سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے اور اللہ کی یاد کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق اپنے معاملات کو طے کرنا وہ تجارت ہو وہ لین دین ہو وہ شادی بیاہ ہو وہ مسجد میں آنا جانا ہو کوئی بھی معاملہ ہو لڑائی ہو سل ہو کچھ بھی ہو فرمایا کہ اللہ اللہ ان ان پر قریب اپنی رحمتوں کی بارشیں کرے گا یعنی انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے حالات سے یہ حالات کچھ بھی نہیں آپ وہ حالات یاد کریں تین سو سترہ ہجری میں جب کہ طاہر کرمتی بیت اللہ کے دروازے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ یوم تربیہ آٹھ تھا. جا رہے تھے نام سے یہ دریا کروا رہا تھا. سب کو اور یہ کہتا تھا کہ انا اللہ, میں اللہ ہوں اللہ کی قسم میں اللہ. روایت جو ہے نقل کی البدا میں کہ وہ کہتا ہے میرے ساتھ ایک شخص کو اس نے قبل کیا اور کہا کہ آئینہ اباب کدھر گئے اس امت پر کتنی بڑی آزمائش تھی ہم پر یہ تو نہیں آئی اور اتنے کیے اتنے کیے کیے کہ کہ جتنے وہ کر سکتا تھا حتیٰ کہ اس نے کہا کہ یہ توڑ دو زمزم کو توڑ دیا کنویں کے اندر لاشیں پھینک دو کسی کو غسل نہیں دیا الحمدللہ وہ تھے بھی غسل کے محتاج نہیں تھے یعنی محرمین تھے سب احرام کی حالت میں تھے ایسے بھی لوگ ہوئے اس کے بعد بھی اس امت میں سے کوئی ایک مرتد ہونے کی خبر نہیں ملتی اس امت کو ایسا عقیدہ اور ایمان دیا گیا ہے کہ یہ جب آزمائش آتی ہے تو اللہ اس کا ایمان بھی بڑھا دیتا ہے پھر اس پر آزمائش یہ کہ مکہ کا حاکم اپنے اولاد کو لے کر اور اپنی فوج کو لے کر اس کے پیچھے گیا کیونکہ یہ حضر اسود کو اکھاڑ کر لے گیا تھا اور اس کو کہا حضر عصبت واپس کر دو اور جو لینا لے دو تمام اپنے مال کو ڈھیر کیا اس نے قبول نہیں کیا انہوں نے لڑائی کی اور اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش آئی کہ لڑائی میں وہ سب شہید ہوئے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان پر امتحان آنا یہ منافقین کو جدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور اہل ایمان کے مراتب بڑھانے کا اللہ تبارک و وطارہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے آمین اور اے اللہ اگر تیری طرف سے کوئی لکھی ہوئی آ جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھے آمین تو اولا کا اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ کی رحمت نے اپنی لپیٹ میں لے لے گی ان اللہ عزیز الحکیم اللہ زبردست ہے عزیز ہے مگر یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے یہ جو کچھ حالات ہیں یہ سب حکمت کا تقاضا ہے ورنہ عزیز ایسا کہ کن فیون ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں فیہا اس میں ہمیشہ اور ہمیشہ پاکیزہ مساکن رہنے کی ان کی جگہ ان کے غرفے ان کے مکانات انتہائی پاکیزہ مصر کی خوشبو لیے ہوئے سونے اور چاندی کے جہاں دل کبھی نہ اٹھتا ہے فی جنات یا خالدین فی کے بعد پھر دوبارہ تاکید کی ہمیشہ کے باغات اللہ ہمیں ان میں لے جائے من اللہ اکبر اور سب سے بات یہ ہوگی کہ اللہ کا رضوان اللہ آزمائے گا نہ کبھی ان سے ناراض ہوگا ہمیشہ کے لیے اللہ راضی ہو گیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی خوش قسمتی غازی کا العظیم یہ ہے وہ بڑی کامیابی جس کو حاصل کرنا ہے اس کو حاصل کرے اللہ رب العزت ہمیں اہل جنت کا اور اہل صدق کا راستہ چلنے کی توفیق توفیقت فرمایا اور اللہ نفاق عملی سے اور نفاق حقیقی سے جو نفاق اکبر ہے ہمیں دور رکھے آمین اور اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق توفیقت فرمایا بارے